السلام علیکم و رحمۃ اللہ مسلسل میری مسلح لوگ yeah. جی mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. سکائپ پہ کال نہیں آئی سکائپ پہ بھی کسی کو کال کر لیں اور وہ <سؤال> وائس دیکھیے اوکے وائس اوکے السلام علیکم اللہ استغفر الله ربنا كله زمن وعطوه استغفر الله ربنا كله على السيدة رحمة الله مالك وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم على السيدة رحمة وسلم بذلك اللہ شور ہے کہ کے اس کے اوپر دیکھیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کل اس میں فائر کی گردان پڑھی تھی آج ہم پڑھتے ہیں فصل نمبر آٹھ اس میں مفول فصل نمبر 8 اس میں مفول جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقعہ ہو اس کو اس میں مفول کہتے ہیں جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقعہ ہو جس پر کام واقعہ ہو نا یعنی جو آبجیکٹ ہوتا ہے آبجیکٹ جس پر کام واقع ہو اس اس میں مفول مفول ان نے مفولون مفولت مفولتا نے مفولاتون ہوا ایک مت کیے ہوئے دو مت کیے ہوئے سب مت کی ہوئی ایک عورت کی ہوئی دو عورتیں اور کی ہوئی سب عورتیں مفول ان نے مفولت مفولتا نے جس کا وزن سارا ہے اس میں چھ چھ آئیں گے کہتے ہیں جب ماضی سے حرفی ہو ماضی کتنا ہو تین حرفوں والا ہو جیسے فعلہ زارابا نسارا ان سب نے کیا تھا تین حرف شروع میں تو اس میں مفول واحد اس, اس مفول واحد مذکر مفول ان کے وزن پر آئے گا مفول ان کا وزن آئے گا جیسے نسارا سے کیا آئے گا منصور منصورن, منصورن مفول ان سے مذروب ان مضروب مفعولن کا وزن سمیا سے مسمون مفعولن کا وزن اور اگر ماضی تین حرفوں سے زائد ہو تو اس میں مفول مزارے مجھول سے اس طرح بناؤ مزارے مجھول سے بنانا ہے کہ علامت مضارے کو گرا کر اس کی جگہ میں مضموم لگاؤ علامت مضارے کو گراؤ میم مضموم لگاؤ اور آخر میں تنوین بڑھا دو دیکھیں یق تھا یق یق مجھول تھا یوک رامو آپ کیا کریں گے یا کو ختم کر دیں میم مزمون لگائیں مک آخر میں تنوین کر تو کیا ہو جائے گا مک رمن مک رمن اچھا یوج تانا بو یوج بو تھا کیا کریں گے یا کو ختم کریں میم مزمون شروع میں لگائیں تو کیا ہو جائے گا مجھ تانا بو اور تنوین آخر میں لگائیں تو کیا ہو جائے گا مجھ تانا بن اچھا یوتکب بلو سے کیا ہوگا شروع میں لگائیں آخر میں تنوین لگا دیں تو کیا ہو جائے گا متکب بلن نظم آگی اس میں مفول اب بنانا ہے اگر قاعدہ اس کو بھی سن سن اے نام پر یاد رکھ یہ کسی حرفی ماضی سے آتا ہے وہ وزن پر مفول کے وہ اگر ماضی سے حرفی سے مزید پھر مظاہرے سے بنا تو ایسعید پر مظاہرے بھی وہ جو مجھول ہو کام میں لانا نہ یا معروف کو دو مظاہرے کی علامت کو گرا زمہ والا میم دو اس جا لگا اور پھر آخر میں دو تنوین بڑھا اس مفول اس طرح بن جائے گا اچھا اب گردانے دیکھیے سوالات میں مجھ تنا کی گردان میں کرنے لگا مجھ تنا بن مجھ تنا بانے مجھ تنا بنا مجھ تنا بتنہ بتا نے مجھ پرہیز کی ہوئی ایک پرہیز کیا ہوا ایک مرد مجھ تنا اچھا جی مستن سرون تو مست مستان مستند سرونا مستن سراتن اب آ گیا جی متکب بلون کیسے آئی گدان متکب بلون متکب بلانے متکب متقب بلاطان متقب متقبلانے تن متقبل متقبل متقب <تصفيق> الفاظ ذیل کے معنی بتاؤ مسموعون مسموعون مسمے ہوئے سب مرد مسما سنے ہوئے سب مرد معلوماتن جانی ہوئی سب چیزیں جانی ہوئی سب چیزیں معلومات کہتے ہیں نا. آپ کی معلومات کیسی ہیں اس بارے میں معلومات مترو چھوڑی ہوئی ایک عورت منصورانے مدد کیے ہوئے دو مرد زیل کے اردو جملوں کو عربی میں ادا کرو ماری ہوئی ایک عورت مضروبت چھوڑی ہوئی دو عورتیں متروکا نے مترو کا मदद نے مدد کیے ہوئے سب مد منسورونا منسورونا ہو گیا جی الحمد وہ تھا آپ نے یاد کرنا ہے اس کو اس کو یاد کرنا اور اس کو جو ہے کوشش کریں جسے سنائیں بھی ٹھیک ہے بس آج اتنا ہی باقی جو وہ پھر کر انشاءاللہ باقی کریں گے لیکن یہ سنائیں آپ لوگ گروپس کے اندر جو آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں سنائیے ختم کر کے پھر اس میں سے مستن سر کا مطلب ہے مستن سر ٹھیک ہے نا استنسر استن سر استن سارن مدد تلب کرنا مدد تلب کرنا تو مدد تلب کیا ہوا ایک مرت ٹھیک اگر وہ مطلب مدد طلب کرنے والا اور مستن سر یعنی جس سے مدد طلب کی جائے جس سے مدد طلب کی جائے مستن سر اور مستن سر اگر وہ مدد طلب کرنے والا ایک مرتبہ